بسم الله الرحمن الرحيم شرور كرته هو الله كي نام سي جو به عليه الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اے نبی کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا اور تم سے تمہارا بوجھ ہم نے اتار دیا جس نے تمہاری پیٹ توڑ دی تھی اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا سو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقیناً دشواری کے ساتھ سہولت ہے بس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگاؤ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ کر دیا یعنی ہم نے اے نبی تمہارے سینے کو منور کر دیا چوڑا کشادہ اور رحمت و کرم والا کر دیا اور جگہ اللہ نے فرمایا فرمور آیا یعنی جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ کر دیا گیا تھا اسی طرح آپ کی شریعت بھی کشادگی والی نرمی اور آسانی والی بنا دی جس میں نہ تو کوئی حرج ہے نہ تنگی نہ ترشی نہ تکلیف اور سختی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد میں والی رات سینے کا شق کیا جانا ہے جیسے کہ مالک ابن سعصہ رضی اللہ عن کی روایت سے پہلے گزر چکا امام ترمیزی نے اس حدیث کو یہی وارد کیا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ دونوں واقع مراد ہو سکتے ہیں یعنی معراج کی رات سینے کا شق کیا جانا اور سینے کو راز الہی کا گنجینہ بنا دینا واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا کیا پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا بوجھ اے نبی اتار دیا یہ اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جہاں میرا ذکر اے نبی کیا جائے وہاں تمہارا ذکر کیا جائے گا جیسے ارشد اللہ الََ اللہ و اشد ان محمد الرسول اللہ آزان میں کہا جاتا ہے قطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا کوئی خطیب کوئی وائز کوئی کلمہ گو کوئی نمازی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلیمانہ پڑتا ہو ابن جری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ میرا اور آپ کا رب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ذکر کس طرح بلند کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے اللہ نے فرمایا جب میں ذکر کیا جاؤں یعنی مجھے یاد کیا جائے تو تمہیں بھی اے نبی ذکر کیا جائے گا یعنی تمہیں یاد کیا جائے گا ابنِ ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا لیکن نہ کرتا تو اچھا ہوتا میں نے کہا اے اللہ مجھ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کے لیے آپ نے ہوا کو تابے کر دیا تھا کسی کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں میں نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی میں نے کہا بے شک فرمایا راہ گم کردہ پا کر میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی میں نے کہا بے شک کی ہے فرمایا کیا فقیر پا کر غنی نہیں بنا دیا میں نے کہا بے شک فرمایا کیا میں نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا کیا میں نے تمہارا ذکر بلند نہیں کیا میں نے کہا بے شک کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> کا نام زندہ رہے گا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اذان ہے یعنی اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جس طرح حسان رضی عنہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں میں ہیں اضا ق الف الحمس المعدین اشہد وشق النسمیج الح فض العرشی محمود وهذا محمدن یعنی اللہ تعالی نے مہر نبوت کو اپنے پاس کا ایک نور بنا کر آپ پر چبکا دی جو آپ کی رسالت کی گواہ ہے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا لیا جبکہ پانچوں وقت مؤذن اشہدو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و جلال کے اظہار کے لیے اپنے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا دیکھو وہ عرش والے اللہ محمود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اگلوں پچھلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا اور تمام انبیاء علیہ السلام سے روز میثاق میں عہد لیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی آپ پر ایمان لانے کا حکم کریں پھر آپ کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مشہور کیا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے سرسری رحمت اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ فرضوں کی اذان صحیح نہیں ہوتی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور میٹھے نام سے جو پسندیدہ اور اچھے منہ سے ادا ہو فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ ہماری اذان اور ہمارا فرض صحیح نہیں ہوتا کہ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ بار بار اس میں نہ آئے پھر اللہ تبارک و تعالی تکرار اور تاکید کے ساتھ دو دو دفعہ فرماتے ہیں کہ سختی کے ساتھ آسانی دشواری کے ساتھ سہولت ہے سختی, سختی کے بعد بار آسانی, آسانی, آسانی, آسانی, آسانی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر مر فل عمور یعنی اچھا صبر کشادگی سے کیا ہی قریب ہے اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھنے والا نجات یافتہ ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرنے والے کو کوئی ایدا نہیں پہنچتی اللہ سے امید رکھنے والا اللہ کو اپنی امید کے ساتھ ہی پاتا ہے ابو حاتم سے جستانی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں کہ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں کوئی چارہ سجائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کے سننے والے ہیں باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتے ہیں تنگیاں جب کہ بھرپور آ پڑی ہیں پروردگار کو کشادگیاں نازل فرما کر نقصان فائدے سے بدل دیتے ہیں کسی اور شاعر نے کہا ولب نازل یویق و بلفتہ ذرا منہل مخرجو کمولت فلم فراج و تفروجو یعنی بہت سی ایسی مصیبتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں جن سے وہ تنگ دل ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ کے پاس ان سے چھٹکارا بھی ہے جب یہ مصیبتیں کامل ہو جاتی ہیں اور زنجیر کے حلقے مضبوط ہو جاتے ہیں اور انسان گمان کرنے لگتا ہے کہ بھلا اب یہ کیا ہٹے گی کہ اچانک اللہ رحیم و کریم کی شفقت بھری نظریں پڑتی ہیں اور اس مصیبت کو اس طرح اللہ دور کر دیتے ہیں کہ گویا آئی ہی نہ تھی اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب تم اے نبی دنیاوی کاموں سے اور یہاں کے اشغال سے فرصت پاؤ تو ہماری عبادتوں میں لگ جاؤ اور فارغ البال ہو کر دلی توجہ کے ساتھ ہمارے سامنے عاجزی میں لگ جاؤ اپنی نیت خالص کر لو اپنی پوری رغبت کے ساتھ ہماری جناب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اسی معنی کی وہ حدیث ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے جس میں ہے کہ کھانا سامنے موجود ہونے کے وقت نماز نہیں اور اس حالت میں بھی کہ انسان کو پاخانہ پیشاب کی حاجت ہو یعنی ان دونوں سے فارغ ہو کر پھر آدمی نماز پڑھے اور حدیث میں ہے صحیح بخاری کی کہ جب نماز کھڑی کی جائے اور شام کا کھانا سامنے موجود ہو تو پہلے کھانے سے فراغت حاصل کر لو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے معاملے سے فارغ ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو تو محنت کے ساتھ عبادت کرو اور مشغولیت کے ساتھ رب کی طرف توجہ کرو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو تو تہجد کی نماز میں کھڑا ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے اپنے رب کی طرف توجہ کرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یعنی اس سے مراد دعا کرو زید ابن اسلم اور دحاک رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ جہاد سے فارغ ہو کر اللہ کے عبادت میں لگ جاؤ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی نیت اور اپنی رغبت اللہ ہی کی طرف رکھو سامعین الحمد سورہ سورا علم نشرح کی تفسیر مکمل ہوئی